आज की इस फिक्री नशस्त का आगाज हम एक ऐसे सवाल से करते हैं जो बाहर तो बहुत सादा लगता है लेकिन दर हकीकत ये तारीक के सबसे उलझे हुए मुबाइस में से एक है बिल्कुल मेरा मतलब है हम अक्सर अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं की कि किसी भी चीज़ की अहमियत ना उसके हजम या उससे जुड़े हजूम से लगाई जाती है जी जैसे कोई बहुत बड़ा हुजूम किसी चीज को मान रहा हो तो हम उसे सच समझ लेते हैं exactly. मिसाल के तौर पर अगर किसी रेस्टोरेंट के बाहर एक बहुत लंबी लाइन लगी हो तो हमारा जहन खुद ब खुद ये तस्लीम कर लेता है कि वहां का खाना बेहतरीन होगा और आजकल के दौर में तो सोशल मीडिया की मिसाल ले लें हाँ वो सोशल मीडिया ट्रेंड्स اگر کسی نظریے کو لاکھوں لوگ فالو کر رہے ہوں تو بس اسے ایک مسلمہ حقیقت مان لیا جاتا ہے گویا ہم نے تعداد اور طاقت کو سچائی کا مترادف سمجھ لیا ہے جو کہ ایک بہت بڑی فکری غلطی ہے گہرا فکری جائزہ لینے جائے ہیں وہ اس پوری سوچ کو جڑ سے اکھاڑتی ہے ہم بات کر رہے ہیں سید جہان زیب آبدی کے فکری مضامین کے مجموعے ہم فکری سے ہمراہی تک کی بہت زبردست انتخاب ہے یہ کتاب واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے جی اس کتاب کے دو مضامین نے اس بحث کو ایک نیا رخ دیا ہے کہ آخر کسی بھی مذہب یا فکری مکتب کی بڑھتری کو ناپنے کا اصل پیمانہ کیا ہونا چاہیے کیا وہ بڑی عمارتیں ہیں یا حکومتی سرپرستی ہے یا پھر کچھ ایسے ٹھوس اخلاقی معیارات ہیں جو سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرتے ہیں آج ہم اسی پر بات کریں گے دیکھیں یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات واضح کرنا ہمارے سننے والوں کے لیے بہت اہم ہے جی بالکل بتائیے وہ یہ کہ اس جائزے کا مقصد ہرگز کسی خاص مکتب فکر کی حمایت یا مخالفت نہیں ہے ہم مکمل غیر جانبداری کے ساتھ مصنف کے دلائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یعنی مقصد صرف یہ ہے کہ ہم تاریخ اور نظریات کو جذبات کے بجائے عقل کی پر پرکھنا سیکھیں ایگزیکٹلی تنقیدی شعور کو پروان چڑھانا ہی ہمارا اصل ہدف ہے تو اس غیر جانبدارانہ پس منظر کے ساتھ ہم کتاب کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں مصنف نے مذہب کی برتری کے کل پانچ منطقی معیارات بیان کیے ہیں جی مصنف نے ہجوم کی نفسیات کو رد کر کے یہ اصول وضع کیے ہیں Hmm. جو سب سے پہلا معیار ہے وہ بذات خود بہت گہرا ہے وہ ہے کسی بھی نظریے کی اخلاقی بنیاد اخلاقی بنیاد سے مراد یہ ہے کہ کیا وہ نظریہ کمزور کے حق میں اور ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور یہاں مصنف کا ایک بہت اہم نکتہ یہ ہے کہ اخلاقی اصول موسموں کی طرح بدلنے نہیں چاہیے بالکل صحیح کہا آپ نے یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کمزور ہوں تو امن کی بات کریں اور جب طاقت آ جائے تو اصول مسلحت کا شکار ہو جائیں مطلب اخلاقیات کو ہر حال میں ہونا چاہیے اقتدار ہو تب دیانت اور عدل نہ چھوٹے اور اسی سے جڑا ہوا دوسرا معیار ہے جسے مصنف علمی گہرائی اور عقل سے مطابقت کا نام دیتے ہیں ہاں یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ عمومن مذہب اور عقل کو تو ایک دوسرے کی زد سمجھا جاتا ہے جی لیکن مصنف پوچھتے ہیں کہ کیا وہ مکتب فکر انسانی عقل کو دباتا ہے یا اسے کائنات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے یعنی سوال پوچھنے کو بغاوت نہیں سمجھنا چاہیے بالکل نہیں اگر کوئی نظام انسان کے بنیادی سوالات کے منطقی جواب نہیں دے سکتا تو وہ جذباتی نعروں پر کب تک زندہ رہے گا سچا مذہب انسان کو اندھا نہیں کرتا بلکہ اس کے شعور کو بلند کرتا ہے अच्छा फर्द की इस नशोनुमा के बाद जो तीसरा मैार मुसन्फ ने दिया है वो पूरे मुआरे पर लागू होता है इंसान साजी और समाजी नज्म जी کہ صرف انفرادی عبادتیں کافی نہیں ہے بلکہ معاشرے میں انصاف اور مساوات قائم ہونی چاہیے اور تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جن قوموں نے مذہب کو صرف طاقت کے حصول یا حکمرانی کو طول دینے کے لیے استعمال کیا ان کا انجام زوال ہی تھا کیونکہ جب مذہب صرف بیرونی فتوحات کا نام بن جائے تو معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے exactly. اور اسی کھوکھلے پن کو دور کرنے کے لیے مصنف چوتھے معیار کی طرف آتے ہیں جو ہے مقصد اور روحانیت hmm. مادی ترقی تو اپنی جگہ اہم ہے لیکن انسان صرف روٹی مکان سے تو مطمئن نہیں ہوتا نا انسان کے ذہن میں بہت سے وجودی سوالات ابھرتے ہیں میں یہاں کیوں ہوں موت کے بعد کیا ہے اور جو نظریہ ان گہرے سوالات کے تسلی بخش جواب دے دے مکمل نظریہ عقل کو مطمئن کرے معاشرے کو ٹھیک کرے اور روح کی پیاس بجھائے لیکن جو پانچواں اور آخری معیار ہے وہ ان سب کا سب سے سخت امتحان ہے قربانی اور عزیمت ثابت قدم رہنا ہاں کیونکہ جب حالات سازگار ہوں تب تو اصولوں پر کھڑے رہنا کوئی کمال نہیں ہے بالکل اصل سوال یہ ہے کہ جب مشکل وقت آئے جب آزمائش ہو اور حق بات کہنے کی قیمت جان یا مال ہو تو تب کیا ہوتا ہے کیا پیروکار ڈٹے رہتے ہیں یا طاقتور کے سامنے مصلحت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں دنیا کے تمام بڑے دعووں کی حقیقت جبر کے سامنے کھل جاتی ہے اگر کروڑوں کی تعداد ہو لیکن خوف سے اخدار قربان کر دیں تو ان کی اخلاقی حیثیت صفر ہے سچائی کا پرچم ہمیشہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو سخت ترین حالات میں بھی عظیمت کا مظاہرہ کریں تو یہ پانچ معیارات ہیں اخلاقی بنیاد علمی گہرائی سماجی نظم روحانی مقصد اور عظیمت اور یہ پانچوں اصول اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ جغرافیائی تعداد حق اور باطل کا فیصلہ کر سکتے ہیں بہت ہی ٹھوس بنیاد ہے یہ اب یہاں سے ہم کتاب کے دوسرے اہم مضمون کی طرف آتے ہیں تشیا کے روحانی برتری اور دوسروں کے دعووں کا تقابلی مشاہدہ جی مصنف نے انہیں پانچ اصولوں کا عملی اطلاق تشیا کی تاریخ پر کیا ہے اور اس میں ایک صدیوں پرانی بحث کو چھیڑا گیا ہے اکثریت بمقابلہ اقلیت تاریخی طور پر بہت سے ہلکے اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے اپنی فتوحات اور وسیع سلطنتوں کا حوالہ دیتے ہیں اور اسی بنیاد پر وہ تشیا کو ایک اقلیت یا محض ایک مزاحمتی گروہ کہہ کر پیش کرتے ہیں ان کے خیال میں چونکہ ان کے پاس طویل حکومتی سرپرستی نہیں رہی اس لیے ان کا وزن کم ہے لیکن مصنف اس دلیل کو بالکل پلٹ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو طاقت اور بہاؤ کو سچائی کا پیمانہ بنانے والی بات ہو گئی یعنی جو طاقتور ہے وہی سچا ہے یہ تو اقتدار کی پرستش کا اعتراف ہے ایگزیکٹلی exactly. اور اسی مغالطے کو دور کرنے کے لیے مصنف بتاتے ہیں کہ تشیعہ کا فکری مہور کیا ہے ان کے نزدیک دین کا جوہر عدل ہے حکومت کا جوہر امانت ہے اور قیادت کا جوہر اختلاقی ذمہ داری ہے اور مصنف صرف نظریے کی بات نہیں کرتے وہ تاریخی ثبوت بھی دیتے ہیں جی وہ بتاتے ہیں کہ جہاں بھی شیعی ریاستیں قائم ہوئیں وہاں محدود وسائل کے باوجود صحت تعلیم اور عوامی وقار کا تحفظ کیا گیا یعنی حاکم اور محکوم کا وہ روایتی فیرونی رشتہ نہیں بنا بلکہ حکمرانی کو ایک خدمت سمجھا گیا اور دور حاضر کے بین الاقوامی محققین بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں اس کے برعکس اگر ہم ان عظیم و شان تاریخی بادشاہاتوں کو دیکھیں جو مذہب کے نام پر قائم ہوئیں تو وہاں عام آدمی کا کیا حال تھا وہاں استحصال اور شدید محرومی تھی مذہب محض ایک ریاستی پہچان بن کر رہ گیا تھا بادشاہ کے محلات کی چمک دمک غریب کی جھونپڑی میں تو انصاف نہیں لا سکی نا بالکل تو وسیع سلطنتیں بنا لینا کوئی اخلاقی کامیابی تو نہیں ہے اور یہیں سے مصنف اس بحث کو آج کے جدید دور اور موجودہ عالمی حالات سے جوڑتے ہیں جی اب ہم موجودہ حقائق کی طرف آ رہے ہیں اور یہاں ہمارے سننے والوں کو دوبارہ بتانا ضروری ہے کہ ہم جو مثال اب ڈسکس کریں گے وہ مکمل طور پر مصنف کا نقطہ نظر ہے بالکل ہم کسی فریق یا سیاسی نظریے کی تائید نہیں کر رہے ہم صرف بے انداز میں یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ مصنف نے اپنی کتاب میں موجودہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کا کیا تجزیہ پیش کیا ہے مصنف نے اس موجودہ جنگ کو خاص طور پر عظیمت اور قربانی کے معیار پر پرکھا ہے ان کا ماننا ہے کہ اس انسانی بحران نے یہ ثابت کر دیا کہ مسل کی نعروں اور عددی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب عمل کا وقت آیا جب اخلاقی اصولوں پر کھڑے ہونے کی قیمت بہت بھاری تھی تو مصنف کے مشاہدے کے مطابق سفارتی رسک لینے اور سیاسی مزاحمت دکھانے میں سب سے نمایاں آوازیں تشی کے جغرافیے سے اٹھی یعنی وہ لوگ عملی طور پر انسانی وقار کی بحالی کے لیے سامنے آئے اور مصنف اسے کسی وقتی سیاسی حکمت عملی کا نتیجہ نہیں کہتے جی وہ اسے ان کی اسی تاریخی تربیت سے جوڑتے ہیں کہ جن کی پوری تاریخ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے اور قربانی پر استوار ہو وہ ظالم کی طاقت دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹتے اور اس کے برعکس جو بڑے دعوے کرنے والے اور وسیع جغرافیوں کے مالک تھے وہ سیاسی مسلحتوں یا معاشی مفادات کا شکار ہو کر خاموش ہو گئے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تشیوں کی اصل طاقت ان کی تعداد یا سرمائے میں نہیں ہے بلکہ ان کی روحانی معرفت اور مظلوم کا ساتھ دینے کی جرت میں ہے یہ بات اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے سچائی کو منوانے کے لیے کسی اکثریت کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی حقانیت اعمال سے ثابت ہوتی ہے تاریخ کتابی دعووں کو نہیں بلکہ عملی مثالوں کو یاد رکھتی ہے بالکل ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں آج کی اس دنیا میں جہاں ہر طرف معلومات کا ایک نا رکنے والا شور ہے یہ تحریر ہمارے سننے والوں کے لیے ایک دعوت فکر ہے ہمیں حقائق کو پرکھنے کا اپنا پیمانہ بدلنا ہوگا کسی نظریے کو اس کے سوشل میڈیا فالوورس کی تعداد سے نہیں بلکہ اس کی اخلاقی اقدار سے جانچنا چاہیے کہ مشکل وقت میں اس کے ماننے والوں کا کردار کیسا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس فکری نشست کا اختتام کریں آپ ہمارے سننے والوں کے لیے کیا سوال چھوڑنا چاہیں گے میں ایک بہت ہی گہری سوچ چھوڑنا چاہوں گا جو شاید ہمیں اپنے موجودہ رویوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دے جی بتائیے فرض کریں کہ آج سے پانچ سو سال بعد جب تاریخ آج کے دور کا فیصلہ کرے گی تو آج جو تحریکیں صرف سوشل میڈیا کے شور سرمائے اور سیاسی طاقت کے بل بوتے پر خود کو عظیم ترین کہہ رہی ہیں کیا ان کا نام و نشان بھی باقی رہے گا हم, یہ بہت اہم سوال ہے یا پھر تاریخ فیصلہ کن بنیادوں پر صرف انہی کو یاد رکھے گی جو مشکل ترین حالات میں خاموشی اور عظیمت کے ساتھ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہے کیا مستقبل میں تعداد کو اپنائیں گے یا اخلاقی کردار کو واقعی یہ ایک ایسا چونکا دینے والا سوال ہے جو ہمیں بہت دور تک سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس فکری جائزے کا اختتام کرتے ہیں امید ہے کہ اس گفتگو نے ان تاریخی پہلوؤں کو نئے زاویے سے سمجھنے میں مدد دی ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا خدا حافظ